سننے والوں کی ملاقات پاکستان کے فلم میوزک ڈائریکٹر سہیل احمد رانا سے کروا رہے ہیں سہیل رانا بی اے کے طالب علم ہیں ان کی پہلی فلم جب سے دیکھا ہے تمہیں تھی جس کی موسیقی بہت مقبول ہوئی اور انہیں متعدد فلموں کے لیے موسیقی ترتیب دینے کے موقع ملنے لگے جن فلموں کے لیے سہیل رانا موسیقی دے چکے ہیں ان کے نام ہیں ہیرا اور پتھر کبھی اندھیرا کبھی اجالا نواب صاحب اور نادان ان کی نئی فلم بیس دن ان قریب نمائش کے لیے پیش کی جانے والی ہے ایم سلیم میوزک رانا سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں طالب علم آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے سکولوں اور کالجوں میں موسیقی کی تعلیم نہیں ہوتی تو پھر آپ میوزک ڈائریکٹر کیسے ہو گئے سلیم صاحب موسیقی یا کوئی اور چیز سیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے سیکھا ہی جائے بازی کی انسان میں پیدائشی ہوتی ہیں فطری ہوتی ہیں اسی طریقے سے بچپن ہی سے مجھے موسیقی سے لگاؤ رہا اور جوں جوں میں بڑا ہوتا رہا اسکول میں آیا کالج میں آیا موسیقی میرے ساتھ رہی جیسے ماں باپ کا پیار سہیل صاحب آپ نے فرمایا کہ بچپن سے آپ کو یہ شوق تھا تو بچپن جب سے یہ آپ کو شوق پیدا ہوا وہ کب سے شروع ہوا یعنی کس عمر سے صحیح اندارہ تو مجھ کو پتہ نہیں لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں نو دس برس کی عمر سے اچھا اب تک صاحب آپ نے کن کن گانے والوں سے گانے گوائے ہیں نسیم بیگم سلیم رضا طلت محمود ناہید نیازی نجمہ نیازی مالا احمد رجدی نسیمہ شاہین ایس پی جون وغیرہ سیلسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں ہم بہت سے ڈائریکٹرس کو خود بھی ایکٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے تو کیا آپ کو بحثیت میوزک ڈائریکٹر کے کبھی گانے کا شوق ہوا ہے نہیں صاحب گانے کا شوق بالکل نہیں ہوا گانا پسند ضرور کرتا ہوں اسی لیے کمپوز بھی کرتا ہوں سیلسا مشرقی اور مغربی موسیقی کے امتزاج کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں سمجھتا ہوں اچھی چیز کہیں سے بھی لی جائے بری بات نہیں مشرقی موسیقی میں بہت کچھ ہے لینے کیلئے. جہاں تک لین کا تعلق ہے ہمیں صرف ان کا آکسٹریشن ان کے اصول اور ان کے انسٹرومنٹس لینے چاہئیں ان کی موسیقی نہیں میں سمجھتا ہوں اگر ان کے انسٹرومنٹس لے کر ہم اپنے معاشرے کی موسیقی پیش کریں تو یہ زیادہ اچھا کمبینیشن ہوگا بجائے اس کے ہم ان کی دھنوں کو اپنے طریقے سے ڈبلیں قاتمی معاف کیجیے گا کیا یہ اچھا معلوم ہوگا کہ وائلن پر ہم درباری بجائیں نہیں? ہی اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ امریکن کپڑے کی شیروانی بنا لیتے ہیں تو جو بات سارنگی پر نکل سکتی ہے تجربے کیے جی ہاں میں نے تجربے کیے ہیں اور انشاء اللہ کرتا رہوں گا میرا ایک گانا ہے فلم اور پتھر میں हुँ. جسے مترشدی نے گایا ہے اسے میں نے راگ بہار میں بنایا ہے हुँ. اس کی سچویشن بھی کافی دلچسپ ہے اس میں تجربہ صرف یہی ہے کہ سر اور تال جو ہے وہ مشرقی ہے لیکن آکسٹریشن اور ہم آہنگی وہ مغرب सिम की शर्म से दिल का भेद छुपाए हमसे जानने वाले जान गए शोक अदाप है जान गए दो दी सिम शर्म से दिल का भेद छुपाए हमसे जानने वाले जान गए शोक अदाप है जान गए भड़ कन य सो की उलझन कैसे तुम छुपाओगी कैसे तुम छुपाओगी हमारी निगाहों से बच के कहीं भी तुम न जाने पाओगी तुम न जाने पाओगी ہمیں دیکھنا ہے کہ کب تک ستاؤگی گوزی سمچی جائے شرم سے دل کا بھید چھپائے ہم سے جاننے والے جانے گئے خوب شویل صاحب تو یہ تو آپ جانتے ہیں انگے کے ہمارے ہیں سننے والے مشیبی کے معاملے میں اتنے ماہر نہیں ہیں کہ وہ دھن سنتے ہی اس کی جو خوبیاں ہیں جو خصوصیات ہیں ان کو پہچان سکیں تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ اپنی دھنوں کے بارے میں کچھ خصوصیات آپ بتائیں ہمارے سننے والوں کو میں سمجھتا ہوں سننے والا اگر کسی چیز کو سن کر پسند کر دے اور یہ بتا بھی نہ سکے کہ اس کو کیا پسند ہے تو کافی اس کے لئے وہ صرف محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے ہمیں سب سے بڑا کریٹ میں مل جاتا ہے اگر کسی کو پسند دے مثال کے طور پر میں نے ایک گانا مالہ سے گوایا ہے یہ بھی فلم ہیر اور پتھڑی کا ہے اس میں ایک بہن اپنے بھائی کے لیے گانا گا رہی ہے اور چاند سے مخاطب ہے hmm. انٹربل میوزک سننے کے بعد آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ شاٹ جو ہے یہ آسمان پر لیا گیا ہوگا اور چاند آہستہ آستہ آسمان پر چلا جا رہا ہے. جا بیگ نے گایا ہے یہ سیڈ سانگ ہے اور اسے ہیروئن نے ساحل پر گایا ہے hmm. اس کے بھی انٹرول میوزک اور اوپننگ میوزک میں خیال رکھا گیا ہے کہ میوزک سے جذبات کی اور سمندر کی لہروں کی ترجمہ اور ماحول کی جی ہاں سہیل صاحب جس وقت آپ دھن بنا لیتے ہیں تو اسے یاد کس طرح رکھتی میرے ساتھ ساتھ ایک آسانی ہے کہ بچپن ہی سے میرے شوق اسٹاف نوٹریشن کا تھا وہ میں نے سیکھا اور جب میں تل بناتا ہوں تو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کو آرام سے سٹاف نوٹیشن میں لکھ لیتا ہوں ارینج بھی میں خود ہی کرتا ہوں हم हم سیل صاحب یہ بل بنانے والوں نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے اس میں ان کی کچھ ٹیوب لائٹس ہیں آپ اسے قبول فرمائی اور انہیں شکریہ کا موقع دیجئے تحرے دل سے شکریہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ خدا